ایک عورت کا کوئی ذریعہ معاش نہیں وہ اپنے زیورات بیچ کر اس کی رقم کسی شخص کے کاروبار میں لگا دیتی اور یہ طے ہوتا ہے کہ وہ شخص اسے ماہوار پروفٹ فکس پروفٹ کے حساب سے کچھ مخصوص رقم دے گا اب اگر اس شخص کو اس مخصوص رقم سے زیادہ منافع ہو جائے تو کیا یہ اضافی منافع اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا نہیں اصل میں یہ پیکٹ جو ہے یہ ماہدائی بالکل لگ رہا کہ اس نے یہ طے کر لیا کہ مثلا تم نے ایک لاکھ روپے مجھے دیے تو میں تمہیں ڈھائی ہزار روپے نفع دوں گا یہ اصول مدارے بد پر ہے نہیں جب رقم فکس ہو جائے تو ایسا نہیں بلکہ یہ ماہے یوں ہوتا بھائی محنت میری ہے رقم تمہاری جو بھی آمدنی اس سے مہینے میں ہوگی آدھی تمہاری آدھی میری مگر سنو اگر دکان میں آگ لگ گئی سارا سامان جل کے بھسم ہو جائے پھر پیسے مانگو گی تو نہیں اگر دکان میں چور آ گئے آج کل کے شریف آدمی ٹی ٹی کر سیٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اگر آ کے پوری رقم لوٹ کر کے لے گئے اب تو مانگو گے تو نہیں تو نفع نقصان میں وہ شامل ہو جائے ایسی صورت میں اگر آپ اسے کوئی مقرر رقم دیں تو یہ جائز ہوگی یا یہ کہ ہم سال میں حساب کر لیں گے کیوں دو ہزار روپئے مہینے تم لو اپنے پیسوں کے میں چونکہ محنت کر رہا ہوں دو ہزار میں لیتا رہوں گا اب جب سال ہوگا اگر وہ ڈیڑھ لاکھ ہو گئے لیجئے اور نفع آپ کا بڑھ گیا اور اگر وہ اسی ہزار رہ گئے تو اب آپ گڑبڑ مت کیجیے گا کہ بھائی ہماری رقم کم کیسے ہو گئی جب تک یہ اصول مداربت پر نہیں ہوگا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا آپ نے جو صورت لکھی وہ سود کی اور ناجائز صورت